أعوذ بالله السبيل العليم من الشيء طال الرجيم من أنفه ونفه ونفه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشده على الكفتار وحماه بينهم طارهم رفقاً سجدًا يمتعون قبلاً من اللہ و رضوانا فیما هم في وجوہهم من اثر الزجود ذلك مثلهم في الطور ومثلهم في الانجیل قضرع اخرج شتعه فآزاه فالطبلا فالطواع على سوق یعجب الظرار لیغیذ بهم الكفار اللہ محرم و کے آغاز ہوتے ہی آج کل تو محرم کا آغاز ہونے سے پہلے ہی ابھی لوگ حد سے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہی لوگوں کے تین چار بڑے بڑے گروہ بن جاتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو محرم الحرام میں پیش آنے والے سانح آئے واقعہ سربراہ کو بنیاد بنا کر ایک مسلمان شاکر جو مسلمانوں کا حکمران تھا اور ایک صحافی کا بیٹا بھی یزید ابن معاویہ اسے برا بھرا کہنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس پہ لان دان کا جب درارہ کھولتے ہیں تو آگے بڑھ کے اس کے والد سیدنا معاویہ ابن محاویہ سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے لال دان کا نشانہ بنا ڈالتے اور پھر اس سے دو قدم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق چھین کر اپنے بیٹے یزید کو دیا تو اس سے پہلے خلافت کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا ان کے اتحاد سے اب و بکرو ربڑو عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے قبضہ کیے رکھا لہذا ان کے بارے میں بھی وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور لہن سہن کا واردار گرم رکھتے ہیں ان کے بالکل مزے مقابل ایک دوسرا گروہ ہے اس پہلے گروہ کو ناف کہا جاتا ہے یہ رواق ہیں جو صحتہ قرآن علی اجمائین کے بارے میں غلط قسم کے عقائد و نظریات رکھتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اب بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی ان اجمعین سے افضل اور بہتر سمجھتے ہیں اور انہیں خلیفہ بلا فتر قرار دیتے ہیں اور پھر یہ عصیقہ رکھتے ہیں کہ خلافت علی کے بارے میں قرآن مجید، قرآن حمیر مجید کے اندر اور اسی طرح اہل بیگ کی خاص فصیلت کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات تھی جنہیں ان تینوں خلاقات نے مل جل کر عزب کر دیا اس کے اندر تحریک پیدا کر دی اور پھر یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کے عرام رضوان لاہ علی وجنائی میں سے اکثر نبیت علی سلم رحی وسلم کی وفات کے بعد معاذ اللہ مرتب ہو گئے تھے اور اس طرح کے دیگر کئی اہم عقائد ہیں ان کو رواش کہا جاتا ہے آج کل ہمارے ہاں جو لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے یہ حقیقت میں شیعہ نہیں ہیں یہ رافل ہیں اور رافل رافل ان کا نام ہے شیعہ در حقیقت اہل سننا و کا ہی ایک گروہ ہے اہل سننا سے الگ نہیں ہے شیعہ اور اہل سننا کے عمومی گروہوں کے بادین ایک بنیادی فرق ہے وہ صرف یہ ہے عثمان ala علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دینا یہ تشو ہے بس عقیقے میں علل میں اہل السنہ اور اہل تشہیر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے صرف ایک نسخے کا فرق ہے احب السلہ جمع کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل حقی ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل خلق ہیں ان کے بعد سیدنا عثمان ابل احسان ولی اللہ عنہ مخلوق کے سب سے افضل شریف انسان ہیں اور ان کے بعد سید علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس مخلوق میں سب سے زیادہ اونچے مقام و مرتبے والے ہیں یہاں کا کیا ہے اور تشو کیا ہے تشو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان بن افسان رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھنا اور جو آدمی سیدنا علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ شہن کریم یعنی ابر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل سمجھے اس کو غالی شیعہ کہا جاتا ہے غالا فی کی اس نے تشریح میں بہت زیادہ گلوز کر لیا ہے تشریوں کی حد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے مرحلہ شروع ہوتا ہے ربز کا اگر یہ آدمی تفریح علی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیقہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علی یعنی مصنحی کے ساتھ غبر رکھے تو پھر یہ ربز ہے اس کو راک کہا جائے گا اور اگر یہ اپنے اس زغر کا اظہار کرے تو یہ گاندھی راستی ہے اور اگر ضرور کے اظہار کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا بھی کہے سب کو شتم بھی کرے تو پھر اس نے غلط کی ساری حدیں پار کر دی ہیں شدید کریم گانی راستی ہے یہ تو الگ الگ برو ہیں تشیو الگ چیز ہے رفض الگ چیز ہے ہمارے ہاں عام طور پہ ربافٹ کو شیعہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سے اشکارات پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پہ بہت سی صحیح حادث حل کے صحیح بخاری کی حادی صحیح بخاری کی حادیث کی کئی شرطیں ایسی ہیں جن میں شیعہ حادی موجود ہیں تو احرام کر کیا جاتا ہے کہ جی دیکھو بخاری میں تو شیعہ نادیوں کی ہی موجود ہیں تو شیعہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے شیعہ کیا ہوتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی سے افضل سمجھے بس اور اس میں کون سی بڑی بات ہے آج تو شہریوں ہے میں کوئی شکل نہیں لیکن یہ وداق سہرا ہے یہ ایسی بجٹ نہیں کہ جس سے بندہ اسلام اسلام کے دائرے سے ہی قائم ہو جاتا ہے یہ صرف ایک نظری اور فکری سوچ ہے فکری عقیدہ ہے نظری بجٹ ہے اس کا آغاز پر اور دیگر مسائل پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو شیعہ دانی کی روایت قبول ہے کیونکہ وہ افاقہ ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ شیعہ دانی اگر وہ داغیہ ہو یعنی اپنے بجلی شرکوں والے عقیدے کی طرف لوگوں کو داغت دیتا ہو پھر ایسی صورت میں اگر وہ کوئی ایسی روایت بیان کرے جس سے اس کے عقیدے کو قبلت ملتی ہو تو اس کی صرف وہ روایت قبول نہیں ہوگی اس کے علاوہ باقی روایات قبول اور جو راقی ہوتا ہے اس کی روایت قبول نہیں روایت کی جاتی حفظ رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ نال میں کہیں بس بدو روایتوں کی تارو ہوشی عار ہو ان لوگوں کی روایت بنا کیسے قبول ہوگی کہ جن کا اوڑھنا بچھونا تقیہ اور جھوٹ ہے تو یہ موجودہ شیعہ حقیقت میں واقعی ہیں اور پھر اپنی تاریخ میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں بس صرف یہ نقطہ ذہن میں لکھا لیں ایک تشو اور رمت سے فرق ہے صحابہ کرام کے ساتھ دکھد و عاد رکھنا اس کا اظہار کرنا انہیں برا بھلا کہنا انہیں مردد مناسب جیسے برے القاب سے نوازنا یہ تو صحیح نہیں ہے بس یہ راقیت ہے اور کسی بھی راہدی کی کوئی روایت محدثین کو نے قبول نہیں یہ کیسر کا ان کے مزے مقابل ایک دوسرا گروہ ہے ناسبی کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ عقیدہ اور بزری رکھتے ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ اور انہوں نے خلیفت المسلمین امیر المقمین یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تمام تر اسلامی قلم اور میں اتفاق ہو چکا تھا یزید کے خلیفہ ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب مسلمان ایک آدمی کو متفقہ طور پر اپنا حاکم اپنا امیر اپنا خلیفہ مقرر کر دیں اس کے بعد کوئی اور اٹھے جو اس خلیفہ کے خراب کھڑا ہو اور اپنی الگ سے حکومت قائم کرنا چاہے اس خلیفہ کے خلاف بغوت کرے رونو کا ہو جو کوئی بھی ہوتی کا بن رہا ہو یہ ریس صحیح مصرف کے اندر موجود ہے تو وہ ناصبی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لہذا برکائے کرگلا میں ان کا قطل ہونا وہ بالکل درست تھا اور پھر یہ اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی ابن طالب علی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی شان میں گستاخی کے مستحق ہوتے ہیں ان کی شان میں سنگیت کرتے ہیں اور ان کو کم کر جانتے ہیں یہ دونوں عقیقے رفت کا اور نصب کا راسبیت کا اور ناصبیت کا دونوں غرض تیسرا گروہ احدال السنہ و کا ہے یہ تمام پر بنابا کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو محترم اور لائل احترام تنا دیتے ہیں کسی کی شان میں تنتیس کے قائل نہیں اور جو ترتیب صحابہ کی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی افزلیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ لڑائی کے قاتل عثمان سے بدلا لیا جائے اور پھر اسی طرح مارکائے کر بلا ان تمام تر مشاجرات کو اہم سننا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازشوں اور غلط فہمیوں کا نتیجہ اور ان صحابۂ کرام کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے وہ کسی پر زبانیں دراز نہیں کرتے واقعہ کر بنا اس کے بارے میں آج سننا و جاق کا موقف ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل گوفا نے خط لکھ لکھ کر اپنے پاس بلایا تاکہ بغاوت کھڑی کر سکیں لیکن یزید نے جب یہ محسوس کیا کہ فوفا کی جانب بغاوت سر اٹھا رہی ہے اور وہاں کا گورنر ڈھیلا ہے تو اس نے عبید زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا تاکہ بغور کا سر کچل سکے مسلم میں اپنی عبیر کو سیدنا حسین ربی اللہ تعالیٰ نے خوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے آگے بھیجا انہوں نے دیکھا ہزار بڑی سال ہے تو پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی کوفہ والوں کی شاند آ گئی الگ اللہ بن زیاد نے ان کی گرفت مضبوط کر دی اور یہ سارے کے سارے جو باغی تھے یہ چھپ گئے بحث کر لی انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کی ہاتھ میں پچھلے اکیلے مسلم نے اکیل بچے اور اس طرح مسلم ابن عقیر میں بجواسی کے حالات خراب ہو گئے ہیں آپ نہ آئیں اور اس کے بعد مسلم بن عقیر کی شہادت کی خبر بھی پہنچ گئی پہلی دن حسین رضی اللہ تعالی سے واپسی کا ارادہ کیا ابن عقیر کے بھائیوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے لیکن چونکہ حالات مختلف تھے تو وہ خوف آ جانے کے بجائے شام کی طرف چل دیے مدینہ پہ کوفہ جاتے ہوئے راستے میں کر نہیں آتا بلکہ یہ دمشق کے راستے میں ہے جو اس وقت دار الخلا تھا انہیں بھی روک لیا گیا اب چونکہ شکی جناب حسین نبی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا ثبوت تھے بہت بڑے گواہ تھے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بغاوت کھڑی کی تو باغیوں نے ہی ایک سازش کے تحت فی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا لیا وہ جیسے کیسے بھی ہوا اس کا مختصر اس سازش اور غلط فہمی کے نتیجے میں فکی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطر کیا اور یہی اب معاویہ کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں جب اس کو خبر معلوم ہوئی تو اس نے غصے کا اظہار کیا اور کہا اللہ تعالی ابن مرجانہ کو یعنی اللہ کی زیاد کو ہلاک کرے اگر یہ حسین رضی اللہ کے رشتہ دار ہوگئے تو یہ اس کو کبھی قدر نہ کرتے بہرحال یہ ایک واقعہ ہے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ, اللہ عنہ نے جب اس کو روکا گیا میدان کربلا میں تو کہا مجھے یا تو یزید کے پاس جانے دو میں اس کے ہاتھ پر بحر کروں گا یا مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو وہاں جا کر جہاد کرتا رہوں گا یا پھر مجھے جہاں سے آیا میں آیا خدینے میں واپس نہ جانے اچھا ان تینوں صورتوں میں وہ یزید اتنے محاذیہ کی خلافت کو تسلیم کرنے والے سرانوں کی سرحدوں پہ جا کے لڑیں گے تو کس کی عمارت میں خلیفہ وقتیں میں واپس جائیں گے تو پھر کس کی حکومت میں خلیفہ وقت کی اور اگر یزید کے پاس سبش پہنچتے ہیں تو وہاں پہ وہ خود کہہ رہے ہیں فعال الیدی کی جگہ میں اپنا ہاتھ کے ہاتھ میں رکھ دوں گا یعنی پہ رکھتا ہوں تو ناسریوں کا یہ کہنا کہ پھر یہ دن آپ صحت علی اللہ باغی سے اور بغاوت کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا لہذا ان کا قتل درست ہے ناسبینوں کا یہ ماحول بالکل غلط ہے حضرت حسین ربی اللہ تعالی کو سازش کے ساتھ دھوکے کے ساتھ مظلوم قتل کیا گیا اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ گزرے آگے رہی راکزہ کی یہ بات کہ یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا باتری میں حسین سے دیکھنے کو تو یہ نارا مرا خوشنما محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں بتایا تھا خرچیوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں تھے اور جو گرو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ انہیں قتل کرے گا مسلمانوں کے غریبت میں دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے وہ گروہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج کو قتل کرے گا ان کے خلاف لڑائی کرے گا اور خوارج کا جب ظہور ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت تک انہیں غرت دیے رکھی دی. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی خارجیوں کے خلاف نکال کیا اور ان کو تحطیق کر دی تقریباً اکثر خوارج بتل ہو گئے کچھ چند ایک بھاگ بھوک گئے چھپ چھپا گئے اور بعد میں وہی خارجی سازشیں کرتے رہے جنہوں نے بہت سارے الٹے سیدھے کام تاریخ میں کیے خیر اب حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کے دو گروہ پہنچے تھے ایک سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری طرف سیدنا بن عبی رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے ساتھ دیگر اخاق میں سید آفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کران کچھ معاویہ کے ساتھ تھے اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے سیدنا معاویہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعالیٰ سے بجرا لیا جائے جن لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سازش کر کے شہید کیا فتح کیا وہ لوگ زندہ سلامت پھر رہے ہیں موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں وہ شامل ہو گئے تھے وہ کہتے تھے کہ ان سے بدلا دیا جائے سگیز علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ کتنا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان سے بدلا لیں کیونکہ یہ بہت بڑے سازشی ہیں بڑی گندی چوڑی انہوں نے سازش رکھی ہے اگر ہم ان کو ان کے انجام تک پہنچانا شروع کریں گے تو اور بہت چیز خالشیں جنم لیں گے لہذا کچھ دیر صبر کرو اتفاق کر دو اتحاد کر دو پھر مر جل کر موقع آنے پہ ان کو سزا بھی دے دیں گے ان کا یہ موقع بس اسی بات سے آپس کے اندر غلط فہمیاں اور لڑائیاں جھگڑے اور قتلوں کی تار ہوتا رہا اب دیکھیے غور کیجیے گا کہ سرکن علی رضی البار تعالیٰ سے جو مطالبہ تھا معاویہ رضی اللہ البار تعالیٰ کا وہ درست تھا کہ نہیں تاخیروں کو کشاسن قبل ہوں گے مطالبہ درست تھا لیکن اس مطالبے کے بعد پھر اس پر اتنا زور دینا اور گروہ الگ کر لینا یہ ٹھیک نہیں تھا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے دو گروہ ہوں گے دونوں حق پر ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ بر حق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اپنی مجبوری ظاہر کر رہے ہیں سیاسی مجبوری ہے ان کی وہ بھی حق پر ہیں لیکن اور لگ بات بتائی بلحق کون ہے سر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاترین عثمان سے بدلہ نہ لینے کے باوجود سکے اریب نے ابھی کالے کرالا کو حق پائے اچھا اب آگے آ جائیے یزین ابن معافیہ نے قادرین حسین سے بدلہ نہیں لیا تو اس زیاد کو مقرر کیا ہوا تھا کوفے کی سازش کو کچلنے کے لیے بغاوت کو کچلنے کے لیے اگر اس کو وہاں سے معذور کیا جاتا ہو سے بغاوت دوبارہ کھڑی ہو جاتی بل فیس نتر من مقل اللہ پرانے مزید نے کہا ہے کہ جو فتنہ ہے یہ فصل سے زیادہ شام ہے لہذا فصل کا مزلہ لینے کی نسبت فیسنے کو مٹانا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے اسی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی تاخیر کی اور اپنی زندگی میں بدلا نہیں لے سکے عثمان اور یزید بھی معاویہ کی بھی کوئی اسی طرح کی مجبوریاں ہوں گی ایک اور بات قابل غور ہے کہ بلا ہوا صحابۂ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی بہت بقید سے صحابہ کرام باقاعد حیات تھے زندہ تھے اور کثیر تعداد میں سے صحابہ کران میں سے کسی ایک نے طالبین نے تبا طالح نے بلکہ خود اہل بیسٹ میں سے کسی ایک نے یزید معاویہ سے یہ مطالبہ کیا کہ قاتلوں سے بدلہ لیا جائے کسی ایک نے سنی تاریخوں کو چھوڑیے راشپتوں نے جو تاریخیں تاریخیں لکھی ہیں تاریخی کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی کہیں یہ باتیں اس دور میں جس دور میں یہ واقعہ ہوا ہے اس دور میں کسی نے بدلے کا مطالبہ کیا ہو آخر کوئی تو وجہ تھی کہ ان میں سے کسی نے بدلے کا مطالبہ نہیں کیا اور آج سدیوں کے گزر جانے کے بعد اسی واقعہ کو بنیاد بنا کر صحابہ کے رضوان اللہ مجمعین کو برا بھلا کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا یزید ابن مہا یہ ایک دروازہ ہے جو ان پہ لہن تان شروع کرتا ہے وہ پھر آگے بڑھتا بڑھتا صحابہ کے رضوان اللہ رہی مجمعین کی تنقید سے بھی بعد نہیں آتا اور صحابہ کے رام رضوان اللہ مجموعی تو اس محمد کے سب سے اہلا اور بہترین لوگ ہیں یہاں یہ بات بھی سمجھ رہے کہ جو لڑن تان ہے کسی محنت آدمی پر اسلام نے اسے جائز فرار نہیں کیا کسی آدمی کا نام لے کر اس پر لڑن کرنا اسلام میں قطحن جائز نہیں ہے یہ اس نے نےیہ کے بارے میں آج سننا موقع با دیتا ہے کہ وہ مسلمان تھا مسلمانوں کا حکمران تھا اور اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں نہ اس کے مسلمان ہونے میں کسی کو کوئی شک اور نہ ہی مسلمانوں کا حکمران ہونے میں کسی کو کوئی شک صحابہ اکرام رضوان اللہ پجمعین میں غیر مسلم آدمی کے ہاتھ پر بیس نہیں کی تھا مسلمانوں کا حکمران تھا صحابہ کرام اس کی خلافت میں موجود تھے ایک صحابی کا بیٹا تھا اللہ سبحانہ سخان فرماتے ہیں بتانا ابو ہوما فالحا باپ اگر صالح ہو تو اس کی اولاد کی بھی عزت اور قدر تھی خیر امام بن فہمیات ہے محلہ فرماتے ہیں اللہ نصیب ہو اعلی نصیب ہو یہ بھی جتنے معاوض تھے ہم اتنی محبت بھی نہیں رکھتے اور اس کو برا بھی نہیں کہتے کیوں اس لیے کہ برا بھلا کہنا اسلام میں جائز نہیں ہے کسی معین آدمی کو اور محبت اس لیے کہ وہ صحابی نہیں تھا صحابہ ایک رضوان اللہ ہی علیہ مجھ سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے صحابہ کے علاوہ اور کسی سے بتا محبت نہ بھی کرے تو اس کے ایمان میں فرق نہیں آتا یہ ایمان اپنے قیمتی رحمہ اللہ نے بڑا فرق کا موقف احرسنا السنہ جماعت کی طرف سے پیش کیا اور رہی لال کی بات ایک آدمی اس کو حمار کہا جاتا تھا شراب پیتا بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس اس کا آتا اس کو سزا دی جاتی پھر شراب پیتا پھر سزا پیتی ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو ایک آدمی نے اس پر لانت کی اور کہا اچھا مایوٹ آئی اس پر لانت ہو کہ اسی کیس میں یہ بار بار آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمایا لا شرابی ضرور ہے لیکن اس پر لانت نہ کرو لا شیبان اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو لانت کا مانا کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی کسی آدمی پر لانت کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے اس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو یہ بد دعا ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ابو جہل اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا مارا گیا بدر میں سونے چاندی کی مہار والی اونٹنی لے کے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت البلاح کے موقع پر وہ اونٹنی نہ رکھی خیر ان کا بیٹا اکرماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی ہیں وہ اکریما بھی ابھی جا رہے مسلمان رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا فرمایا لات سب ما سست او اخیانہ ہمارے مرغوں کو برا بلانا کہو کیوں اسے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے چاہے جیسا کیسا بھی تھا ہے تو اکریما کا باپ اب اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے فطری طور پر اکرماں کے دل حرفے کے گرا گزرتا ہے لا کا سکو ہمارے مردوں کو برا بھلا نہ کہو انہیں گالی نہ دو پر دکھ اس سے ہمارے ہر کو تکلیف ہوتی ہے مسلمان کو بلکہ کافر کو اور شدہ کو گالی دینا لان تان کرنا اسلام نے منع کر دیا کسی مہین آدمی کو ایک ہے کہ آپ مطلب طور پہ کہیں جھوٹوں کے اللہ کی لانت کوئی نہیں مطلب لہنت کسی پر استعمال نہیں ہے لیکن اگر اسی کام کا ارتقا کوئی آدمی کر لے اس آدمی کو مائجن کر کے نامیٹ کر کے اس پر لاہن کرنا اسلام استعمال کرتا ہے یہ تو انسان ہیں جانوروں کو بھی برا کہنے سے جانوروں پر بھی لانت کرنے حجب الواف کے موقع پر ہی عورت اونٹنی کا سوار تھی اونٹنی اس کو کام کرتی تھی اونٹ شرارتی ہوتے اس نے اس پر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سامان اونٹنی سے اتارو اونٹنی کو چھوڑ دو اور اس کو کہو کہ پیدل جائے حل کرنے وہ بھاگی چوڑیائی کہنے لگی کی یہ کیا مانجنا ہے فرمایا لا ساتھ لعنت ماہر نہٹنی کو لے کے نہ جانے اس پر لعنت بھی کرتی ہے اور اس پر سواری بھی کرتی ہے ہوا ایک بے جان چیز ہے صحابہ کرام نے خیمے لگائے ہوئے تھے ہوا تیز چلی تنابیں افرنے لگیں تو ایک آدمی نے ہوا پر لعنت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا پر لانت نہ کرو یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے بے جان جیو پر بھی لالتری کر دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راسوں کا ایک خاص لوگو ہے لانت ذرا ذرا سی بات پیغانت کریں گے دا پیغانت کرتے ہوئے متحین کرتے اہل السنہ جماعت کا یہ عقیدہ سر تحرار نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال تان سے منع کیا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہا تم تم مری رما تم اس امت کے بہترین لوگ ہو وہ فریج جس امت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے مور مع کی بتن تم لوگوں کو دیبی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہو یہ صحابۂ سلام رضوین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے امت کے بہترین لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام سر امتوں سے بہتر اور اعلی ہے اور اس امت کے سب سے اعلی ترین اور افضل ترین لوگ صحابۂ رام رضوا اللہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقین تم ستر امتوں کو پورا کرتے ہو یعنی <تصح> کہ تم ستروی امت کو ان تم ان ساری امتوں میں سے تم سب سے بہتر ہو وہ اج اللہ اور ان سب سے اللہ سبحانہ بھانا ہوا کے نزدیک با ہو یہ جانے دل کی روایت ہے اور حافظ میں حضرت رحمہ اللہ نے فتر الباری میں اس کو حسن قرار دیا ہے اسی طرح ایک اور روایت مصنف احمد وغیرہ میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سی ٹو لمبی مجھے وہ کچھ دیا گیا ہے جو انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کہا کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مابو وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا جو صرف اللہ نے مجھے رب کے ساتھ نوازا ہے ررف کے ساتھ میری مدد کی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ روبی کا شاہ ہے میں ابھی ایک مہینے کی مسافر کی دوری پہ ہوتا ہوں اور میرا دشمن میرے روز کی وجہ سے دہشت زدہ ہو جاتا ہے وہ اور الْأَرْضِ مجھے زمین کی چادیاں دی گئی ہیں زمین کے خزانے دیے گئے ہیں وہ سمیت اور میرا نام احمد رکھا گیا ہے وہ جو اور بچی کو میرے لیے باقی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے غسل وزو کرنا ہو پانی نہ ملے یا بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا تیمم کر لے وہ جب لذ امتی غری غلط اور میری امت کو تمام امتوں میں سے بہتر امت قرار دیا گیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے فرماتے ہیں خیر امتی قرنی میری امت ساری امتوں سے بہتر ہے پر سرمایہ خیر امتی قرنی میری امت کے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ سم اللہ دبین جلونا ہوں سم پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی صحابہ کے دور میں جو لوگ ہو گئے طبی پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین کے دور میں آنے والے سبا تابعین فرماتی ہے کہ میں نے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطردی اس زمانے کے لوگ جس میں ہوں یعنی میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں تو صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابۂ کرامی امت کے سب سے اعلی اور افضل لوگ ہیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی میرے الحاط کی عزت کرو ان کی توقیر کرو فیار حم وہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں سن بل لکین علی علوم سن پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے وہ بہتر ہوں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے وہ بہتر ہوں گے اسی طرح عبد اللہ حکن مسرود رضی اللہ تعالیٰ مسند پیاری کے اندر موجود ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد اللہ احن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قور ہے کہتے ہیں ان اللہ نازا رکھے پولو کی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے انسانوں کے جنوں کو دیکھا قلب محمد اللہ علیہ وسلم خیر القلوب تو سارے دلوں میں سب سے بہتر دل امام الانبیاء جناب محمد مصطفی اللہ علیہ وسلم کا بایافا ہی بسہ ہی اللہ سب خانہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا اور ان کو رشالت دے کر نبوت دے کر مفروس کیا سماجا عباد کی العباد پھر اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا جا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عروب قلوب العباد پھر لوگوں میں سب سے بہتر دل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے پائے فا جا وزار اللہ نے ان کو اپنے, نبی کے وزارا, اپنے نبی کے وزیر بنا دیا اببر ال نے حزب صنعت کے ساتھ امام حسن بصاری رحمہ اللہ کا یہ طول نظر کیا ہے فرماتے ہیں صحابہ ہیں کالو ابراہ بند یہ دلوں کے اعتبار سے دل کے سب سے زیادہ نیک ہیں اس امت میں سے وہ علم اور ان کا علم امت میں سب سے زیادہ گہرا ہے وہ اقلوحا تسلفََََََََََََََََََََ اور امت میں سب سے کم تسلف کرنے والے اور اللہ عليں مجناہين ہیں امن اختار ملزبا جنا على سرمدى نبى یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ سبحانہ تشالہ ہوگا تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا و وہ ہی اور اپنے دین کو کھڑا کرنے دین کو پھیلانے کے لیے انہیں چنا پتبہ ہو بھی اخلاقی طالی ہند ان کے اخلاق اور ان کے طور طریقے کی مشادحت اختیار کرو کانوں والی حضل مستفیم کاغذ کی قسم ہے یہ بالکل سیدھے راستے پر تھے سیدھے سے پر تھے اور یہ صحابیت کا رتبہ بہت بڑا شرط ہے اور اللہ تعالی نے جن کو عطا کیا ہے ان کے بعد یہ کسی اور کو نہیں مل سکتا یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدہی کے واسطے دار وا اور پھر صحابہ صحابۂ جلیہ میں سے مخصوص صحابہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں فرمائی ہیں وہ ابیا علی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں من منحصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے انصار سے محبت کی ساقی فرستی اور ابا ہوں تو بن سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ سے محبت کرے گا ومن ابغلہ ہوں اور جس نے انسار مدینہ کو برا بھلا کہا ان کے ساتھ گور رکھا بھی ابغلہ ہوں تو بند سے بغد رکھنے کی وجہ سے وہ انسار سے بغد رکھے گا اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا مجھ سے محمد ہی محبت رکھے گا اور اگر کوئی مجھ سے بغض رکھتا ہے تو وہ منافق ہے منافق کے علاوہ اور کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا ایسے ہی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مہاجرین اور انصار سب کے بارے میں من احدہ ہوں سب رقبی جو ان سے محبت رکھتا ہے تو صحابہ سے محبت حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آئینہ بار ہے تو من ابغدہ اور جو ان سے بغد رکھتا ہے سب ببری ابغا ہوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجماعین سے بغد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بک کی وجہ سے ہے تو یہ رضوان اللہ ازبار مجنع کا مقامہ مرتبہ ہے اور اباب کریم بارا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھتا ہوں اور سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھتا ہوں وہ ارجوپوی ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ اپنی اس محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ علامہ سے محبت کرنے کی وجہ سے میں بھی روز محشر ان کے ساتھ ہی ہوں گا وہ علم احمد مسری احغالی <أعمالِهِم> ہی کہ میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا اور اسی طرح ابو حق اردو سلیم رحم اللہ یہ بہت مشہور محدف ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شرک کے علاوہ کسی دوسرے گنا کا مرتکب ہو اور دنیا میں اس حال میں جائے کہ اس کا دل صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بغت سے پاک صاف ہو تو وہ یقیناً جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالی اس کو دیں گے اسی طرح عبداللہ ابن مبارک سے با بصنب حسن ابو طاہر السلفی رحم اللہ نے یہ بات روایت کی ہے کہتے ہیں منقانت کی جس بندے میں دو فخرتیں دو عدقے جمع ہو جائیں از صدق اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچ بولنا اور دوسرا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو یہ فہرجو ینگ جا ان سالماں امید ہے کہ وہ ضرور نو نام, نام مراد نہیں ٹھہرے گا صحابہ گرام رضوان اللہ رحمت مائن کی فحبت جمعہ محبت آج وہ سننا مل جماعرہ نے عطیفے کے موموں پر جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان تمام تر کتابوں میں باقاعدہ افواج قائم کیے فضلیں قائم کی اور کئیوں نے افواج اور اصول قائم کیے بغیر اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان آدمی کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطحاط سے محبت کرے اتحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت و توقیر ان کی تعظیم و تقریر یہ ایک مسلمان کے ایمان کا جج ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ یعنی مجمعین سے محبت اور ان کی تعظیم و توقیر یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی آئینہ دار ہے تو وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کسی بھی پہلو سے اپنی زبانوں کو قابو میں نہیں رکھ پاتے اور ان کو برا بلا کہتے ہیں ان پر الزامات لگاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپتی مشاجرات اور جھگڑوں کی وجہ سے وہ زبان طعن دراج کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے صحابی تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں اب بکر وبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صد اللہ علیہ وسلم کے خاص ترین اصحاب میں سے تھے اور ان کے بارے میں اپنا زبان کھولنا یقینا یہ گھاٹے کا سودا اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والا ہے اللہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے صحابہ کرا رضوا اللہ رحی وین کی سرکی محبت ہمیں نصیب فرمائے صحابہ کہتے محبت کی حالت میں ہی ہمیں بہت عطا فرمائے اور جنت میں صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رفاقت اور ان کا خاص نصیب فرما دے تو اللہ تو فیصدی اللہ بلّہ الیہ بھی